اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے متعلقات کا بیان یہ پڑھتے ہیں اچھا ٹاپک ہوگا کچھ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ شاء اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فارغ ہو جائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے جناب کہ اے ایمان والا تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جس کو وہ دوست رکھے گا اور وہ اللہ کو دوست رکھیں گے یہ بیٹھر ہے وہاں پر بھی روم اوپن تھا تو وہ بند ہو گیا نیز فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بعد لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنے چاہیے جو ایمان والے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں حدیث میں اللہ تعالی اور علی کرام کے ساتھ محبت کتابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب علیہ سنا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کی وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اور مجھے کسی چیز کی اتنی فکر نہیں جتنا کہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایک مومن کی روح قبض کرنا ہو اور اس کو ناپسند کرتا ہے میں اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا حالانکہ موت ضروری ہے جب بندہ میرے مقرر کردہ فضائل پر عمل کرتا ہے تو اس کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے اور جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس کو محبوب رکھتا ہوں اور اس سے اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھیں کان ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے کام کرتا ہے اور چلتا ہے اور وہ مجھ سے جو کچھ طلب کرتا ہے دیتا ہوں اور جو جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہوں نیس رمایا جس نے اللہ کا لکا چاہا اللہ اس کا لکاح چاہتا ہے جس نے نفرت کی اللہ اس کے لکاح سے نفرت کرتا ہے نیز فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو جبر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں فلام بندہ کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ تو بخاری کے ریس میں کئی بار بیان کرپر والی بھی بخاری کے ریس ہے تو جبرا علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں پھر جب علیہ السلام تمام فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے بس تم بھی اس سے محبت کرو پس تمام فرشتے سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اہل زمین میں مقبول کرتے ہے زمین اس بھی اس سے محبت کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بندہ کے ساتھ اور بندہ کے اللہ کے ساتھ محبت ثابت ہے اور قرآن جی وہ حدیث اس پر ناطق ہیں اور اس پر ساری امت کے اتفاق ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسی سفاظ سے متصف ہے کہ خلق کا بجائے طور پر محبوب ہے اور اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ لوگ میں سن رہے نا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا سوئے میں ہیں یا مطلب وہ کچن میں مطلب کھانے مانے بنا رہے ہیں یا بچوں کے کپڑے چینج کر رہے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا لفظ محبت ماخوذ ہے لفظ حبہ سے یعنی ہا کے نیچے جو حبہ زیر حبہ کے نیچے جو زیر ہے زیر کے ساتھ جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تخم یعنی بیج جو زمین میں ڈالا جاتا ہے پس حبہ کو حب کے نام سے موسم کیا گیا ہے یعنی جس جی طرح تخم زمین میں ہے اس پھر اس پر بارش ہوتی ہے اور آفتاب کی روشنی اور موسم کی سردی اور گرمی سے اس تخم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اللہ اللہ اور پھر اور پھول اور پھل لاتا ہے اس طرح محبت دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے اور رنج و راحت اور بلاد اور مصیبت اس اثر سے اثر پذیر نہیں ہوتی اور بالآخر بر کو بار لاتی ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکت نے اپنی دوستی یعنی خلط کی خلات کی عطا فرمائی تو آپ ساری کائنات سے لے تو کر حق تعالی کے ساتھ پیوست ہو گے۔ کیونکہ کائنات آپ کے لیے حجاب تھی اس لیے میرے لیے حق تعالی کے سوا سب کچھ دشمن ہے اسی مفہوم کو حضرت شبلی نے یوں بیان فرمایا محبت کو اس لیے محبت کہا جاتا ہے کہ وہ دل سے محبوب کی سوا سب کو مٹا دیتی ہے واہ باز کہتے ہیں کہ لفظ سے محبت ماخوذ ہے جب حب سے جو دل کی صفت ہے اور دل کا قیام اس کی بدولت ہے چنانچہ محبت بھی دل ہی میں ہوتی ہے بعض لوگ محبت کو حباب سے مشتق قرار دیتے ہیں جو غلبہ آب سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ محبت بھی غلبہ ہے دیدار دوست کے لیے محبت کے مختلف مطالب یاد رہے کہ علماء کے نظیف لفظ محبت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے محبت ایک معنی ایک ہے محبوب کے لیے دل میں بے سکونی خواہش طلب تمنا اور انس کا ہونا ان لیکن ان تمام قسم کی بے کا اطلاق ذات قدیم پر نہیں کیا جا سکتا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ تمام چیزیں ہم جنس مخلوق کے ساتھ روا ہو سکتی ہیں خالق کے ساتھ نے نہیں خدا و جنسیت سے بلند و بالا تر ہے الو ون کبیرہ محبت کا دوسرا مفہوم حکت کا احسان ہے انہیں یعنی اکتالیٰ مہربانی فرما کر اپنے بندے پر رحمت کرتا ہے اور اس کو قرب وہ ولایت کی گونگوں مراتب سے نوازتا ہے محبت کا تیسرا مفہوم بندہ کی طرف کی حمد و ثنا ہے متکلین کا گروہ کہتا ہے کہ جس محبت کا ذکر حکت نے فرمایا اس سے مراد ایک رسمی تعلق ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ہاتھ اور پاؤں کا ذکر کیا ہے لیکن دراصل آزاد سے پاک ہے آج کے کی کیا کہتے ہیں اللہ کے جی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں الفاظ کے ظاہری معاہری انہوں نے مراد لیے اس لیے ہم محبت کا لفظ رسمی طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن عمل اس سے گریز کرتے ہیں لیکن یہ لوگ خدا کے ساتھ محبت کرنے کو روان نہیں رکھتے اس قسم کے اقوال بہت ہے اب میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں حقیقت محبت کیا ہے آئیے کیا فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ حق تعالی کی بندہ کے ساتھ محبت کا مطلب ہے بندہ کے ساتھ ارادہ مہربانی اور رحمت کرنا محبت حق تعالیٰ کے ارادہ کا نام ہے جیسے اس کی رضا اس کی سختی نرمی اور رافت وغیرہ ان صفات کے اجراء کا دوسرا نام ارادہ حق ہے یہ اس کا ارادہ ہی ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے ارادہ حق اللہ, ارادہ حق اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے جس سے اس کے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں اب چونکہ اکتطالی کی بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ غالب ہوتی ہے ہاک کی بندہ پر کمال شفقت اور مہربانی اور نعمت اور آخر میں ثواب عطا کرنے گناہ سے بچانے عذاب سے نجاب دینے بلند مراتب عطا مراتب قرب یعنی مراتب قرب عطا کرنے غیر اللہ سے مستغنی کرنے اور عنایت ازلی کی وجہ سے سارے جہانوں سے سارے جہان سے اس کا تعلق چھڑا کر اپنے ساتھ وابستہ کرنے اور اس قسم کے خصوصی برتاؤ سے مرہون کرنے کا نام محبت آیا ہے حضرت حارث محاسبی رحم اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائق کا مسلک یہی ہے نیز فکہ و متکلین اہلسنت و جماعت کا مسلک بھی یہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارکعالیٰ جب کسی بندہ کی اچھے الفاظ میں تعریف کرتا ہے اس کا نام محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے اس صورت میں مخلوق کا غیر مخلوق کے ساتھ کیسے تعلق کیسے روا ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت حق تعالیٰ کا کہ احسان کا نام ہے اور احسان بھی بذریعے افعال اللہ ظاہر ہوتا ہے غرض یہ کہ تمام اقوال ایک دوسرے کے قریب ہے دراصل بندہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ایک جذبہ ہے جو مومن کے دل میں تعظیم و تقریم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرتا ہے اور دیدار کے شوق میں محفوظ اور قرب کی تمنا میں بے قرار ہو جاتا ہے اور محبوب کے بغیر کسی اور سے اس کا دل نہیں لگتا ہر وقت اس کے ذکر میں منہمک رہتا ہے وہ غیر کے ذکر سے پرہیز کرتا ہے لیکن اس کا آرام کافور ہو جاتا ہے اور قرار مفقود تمام علائق سے روگردانی کر لیتا ہے تمام خواہشات اور ہر سو ہوا اس کے دل سے نکل جاتی ہے محبوب کی محبت کا غلبہ اس پر سوار ہو جاتا ہے جس کے آگے وہ سر تسلیم لیتا ہے حق تعالیٰ کی تمام صفات کمالات کو پہچانتا ہے لیکن بندہ کی حکت کو سے محبت اس طرح نہیں جس طرح کی دیگر مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ محبوبان مجازی کے ساتھ محبت کا تغادہ یہ ہے کہ محبوب کا ادراک وہ احاطہ کیا جائے جو محبوبان مجازی کے ساتھ تو ممکن ہے لیکن محبوب حق کے ساتھ ناممکن ہے حکتالی کے آشکان تو اس کے قرب وہ کے حصول میں مست ہوتے ہیں اس کے ادراک وہ احاطہ کی کوشش نہیں کرتے کیوں طالب خود بخود طالب بخود قائم ہوتا ہے یعنی اس کی خود ہی برقرار رہتی ہے لیکن وہ حضرات جو محبوب میں میں وہ مستقر کے یعنی غرق ہیں وہ قائم میں باللہ ہوتے ہیں اور بہترین شاق وہ ہیں جو کارزار محبت میں ہلاک اور فنا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ محدث یعنی انسان قدیم یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتا بغیر اپنے آپ کو فنا کیے پس جس نے محبت کی حقیقت کو پہچان لیا اس کے لیے نہ کوئی ابہام یعنی شک باقی رہتا ہے نہ کوئی شبہ نہ مشکل اقسام محبت پس محبت کی دو اقسام ہے اول انسان کی ہم جنس یعنی انسان کے ساتھ محبت اور یہ نفسانی محبت کھیلاتی ہے جس میں ایک دوسرے کو چھوٹا اور بغل گیر ہونا ممکن ہوتا ہے دو میں غیر جنس سے محبت جس میں طالب محبوب کی کسی صف سے صفت سے قرار حاصل کرتے ہیں اور آرام پاتا ہے مثلا اس کی بات سننا اس کے دیدار کرنا اس کے عاشقوں کی بھی آگے دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اقتعالی کے انعام و اکرام اور نعمتوں کو دیکھ کر اسے محبت کرتے ہیں دوسرے وہ جو غلوے محبت میں آ کر انعام و اکرام کو بھی حجاب سمجھتے ہیں بلکہ محجوب کے انعام و اکرام کو ذریعہ بنا کر محبوب تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور یہ زیادہ بلند مرتبہ ہے ثواب جاری خوش کو یا مطلب آپ اور بات کرنا چاہتے ہیں جو کافی لمبا ٹاپک ہے یہ ہے اس کے ہیں اچھا محبت کے مختلف مفہوم یہ کہ محبت کا وجود خل کے خدا کے تمام طبقات میں تسلیم کیا جاتا ہے تمام کتب اللغات میں بھی اس کا ذکر ہے اور دانشور میں سے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا مشائق میں حضرت سمنون المحب رحم اللہ کا مشرب و مسلح خالصتا محبت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہی محبت ہے اور احوال و مقامات اس کی منازل ہیں اور یہ کہ ہر چیز کی محبت معرض زوال و خطر میں ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو کوئی زوال نہیں یہ راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے تمام مشائق الزام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اب چونکہ محبت کا اطلاق بہت وسیع ہو گیا اور ہر ظاہر پرست سے محبت کو غیر اللہ پر چشمہ کرنے کی کوشش کی تو اہلیہ نے اس کا نام تبدیل کر کے اسے صفوت یعنی تصوف کے نام سے موصوف کیا واہ اور محب کو صوفی بنا دی اور جب طالبان حق نے اپنی مرضی کو ترک کر کے رضائے حق تعلی کی تلاش کی کوشش کی تو مشائے کے اگروہ نے اس مسلک کو فقر کا نام دیا اور طالب کو فقیر کے نام سے موسوم کیا کیونکہ میدان محبت میں کم ترین درجہ حق تعلیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے اور حق تعلی کی محبت اور اس کی رضا جوئی کے درمیان کوئی فرق نہیں آئی جناب مختلف بزرگ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت زاہدوں کے نزدیک اج سے زیادہ ظاہر ہے ٹھیک ہے اور تائبین کے نزدیک آہ و فغان سے آسان تر ہے اور ترکوں کے نزدیک فطرہ کے ان شکار کا تھیلا سے زیادہ مشہور ہے اور ہندوؤں کے نزدیک لڑکے کی محبت یعنی محمود غزنوی کے ایاز کے محبت سے زیادہ بہتر ہے واہ اور اور ملک روم میں قصے حب و محبوب سلیب سے زیادہ مشہور ہے اور ملک عرب میں محبت کا موضوع باقاعدہ علم ہے جس میں خوشی اور علاقت یا کامیابی اور ناکامی کی داستانیں ہر قبیلے میں مروج ہیں ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ بین انسان میں سے کوئی بشر ایسا نہیں جس نے محبت کا زخم نہ کھایا ہو یا اس سے خوش نہ ہوا ہو کبھی تو اس کا دل مست شراب ہے یا پھر کہر دوست سے خراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی ترکیب میں بے چینی و بے قراری ہے اور عقل بیکار ہے محبت دل کی غذا اور وہ دل جو محبت سے خالی گلے خاک ہے محبت کو کوشش اور محنت سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور نفس ان لطائف سے بے خبر ہے جو دل پر گزرتے ہیں حضرت عمر عمر بن مکی رحمت اللہ علیہ کتاب محبت میں فرماتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے دلوں یعنی قلوب کو جسموں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا اور روحوں کو دلوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کیا اور درجات انس میں رکھا واجی اور, ویلکم جی اور اسرار کو روحوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کیا اور درجات میں رکھا اور ہر روز تین سوٹ بار ستر پر تجلی فرمائی اور تین سو ساٹھ بار نظر رحمت فرمائی اور محبت کے کلمات روح کو سنائے اور تین سو ساٹھ بار انس کی نگاہ یعنی محبت کی نگاہ سے دیکھا لیکن جب انہوں نے کائنات میں اپنے آپ کو معزز پایا تو ان کے اندر فخر پیدا ہوا اس لیے اکے نے آزمائش کے خاطر لطیفہ ستر کو روح کے اندر روح کو دل کے اندر اور دل کو جسم کے اندر قید کر دیا اس کے بعد ان کے ساتھ عقل کو رکھا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر احکام ارسال فرمائے اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اپنے مطلوب کی تلاش میں لگا دی چنانچہ جسم کو نماز میں لگا دیا دل کو محبت میں مصروف کیا روح کو قرب میں اور سطر کو وصل میں قرار حاصل ہوا خلاصہ یہ کہ محبت کی حقیقت لفظ سے محبت سے ظاہر نہیں کی جا سکتی کیونکہ محبت ایک حال ہے اور حال ہرگز کال میں نہیں آ سکتا اگر سارا جہاں مل کر یہ کوشش کرے کہ محبت کو پیدا کیا جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکے اگر سارا جہاں مل کر اس کو مٹانا چاہے تو ہرگز نہیں مٹا سکتا کیونکہ حال وہ بھی یعنی ہوتا ہے نہ کہ کسی بھی کوشش سے انسان یعنی لاہی حادث ہے اور حال الہی ہے لاہی ہرگز الہی پر قادر نہیں ہو سکتا عشق متعلق مشائر کے, مشایخ کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے متعلق مشاعط کے اقوال بہت ہیں ان میں سے بعض نے بندہ کا حق تعلی سے عشق تسلیم کیا ہے لیکن حق تعلی کا بندہ سے عشق تسلیم نہیں کیا اس کی وجہ سے کہ ان کے نزیک عاشق وہ ہے جو محبوب تک نہیں پہنچ سکتا لیکن حق تعلی کے لئے بندہ تک پہنچنا محال نہیں ہے عمران میں کو خاتم کرنے پہلے ہیں؟ مران بھائی آپ آئیں گے یا میں اس کو ختم پر ہے اچھا مہربانی اس لیے بندہ عاشق ہو سکتا ہے بندہ نہیں ہو سکتا باس کا کہنا ہے کہ عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی روا نہیں کیونکہ عشق کا مطلب حد سے تجاوز کرنا لیکن ذات حق لامحدود ہے اس کی کوئی حد نہیں بعض کا خیال ہے کہ عشق دونوں جہانوں میں روا نہیں کیونکہ عشق کا مقصد ادراک اور ذات باری, باری ادراک سے بالاتر ہے ہاں محبت روا ہو سکتی ہے کیونکہ محبت صفت کے ساتھ ہوتی ہے ادراک سے اس کا تعلق نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق آنکھ سے دیکھے بغیر ممکن نہیں لیکن محبت سماعت کے ذریعے ممکن ہے اب چونکہ عشق کا تعلق دیکھنے سے ہے اور یہ روا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اسے دیکھ سکے اس لیے اکتالیٰ کے ساتھ عشق ناممکن ہے لیکن چونکہ اکتالی کی طرف سے کی طرف اس کی محبت کا تقاضا ہوا تو ہر شخص نے دعوے محبت کیا حاصل کلام یہ کہ چونکہ حق تعالیٰ کی ذات کے ادراک محال ہے اس سے کسی کا عشق نہیں ہو سکتا اور چونکہ وہ اپنے صفا سے اولیاکرام کو نوازتا ہے اس لیے اس کے ساتھ محبت روا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں آنکھیں کھو بیٹھے تو جب ان کی کمیز کی خوشبو آئی تو آنکھیں بینا ہو گئی لیکن چونکہ زولیخہ یوسف کے عشق میں غرق تھی لیکن جب تک یوسف کا وشال حاصل نہ ہوا اس نے دوبارہ بینائی نہ پائی یہ طریق بھی عجیب ہے کہ ایک کے لئے خواہش جائز ہے دوسرے کے لئے ناجائز نیز باز کہتے ہیں کہ چونکہ نہ عشق کی کوئی ضد ہے نہ حق کی اس وجہ سے عشق حق تعالی کے ساتھ ہو سکتا ہے مطلب مختلف قسم کے اقوال ہیں یہاں پر جو تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے تو انسان کو جو ہے تو یہ جو دنیا میں جو آپ جس قسم کے انسان ٹین ایج میں کسی اور انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کھانا پینا بھول جاتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے کام کاج چھوڑ دیتا ہے اگر اتنا ہی کم از کم یا اس کا تھوڑا سا محبت اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرے اس کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو جو کمال حاصل ہو جائے گا جتنی دیوانگی کا جو عنصر ہے نا وہ اس محبت میں بھی ہونا چاہیے جو آپ اس دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں اگر وہی دیوانگی آپ تھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھ لیں مطلب انسان ہے انسان تو تجربے کرتا رہتا ہے ذرا یہ ٹرائی کریں کہ آپ کو کھاتے پیتے ہر وقت اپنے محبوبی جو اللہ اور اس کے رسول کی فکر ہو تو پھر اس میں جو آپ کو وہ لطف آئے گا وہ شاید پھر آپ کو زندگی میں زندگی بھر کسی اور چیز میں نہیں مل سکے گا میں نے ایک دن ایک بڑا بوڑھا آدمی ملا مجھے کہتے میں نے زندگی کے بڑے تجربات دیکھے ہیں لیکن پرسٹوں میں کہہ رہا تھا کہ جو نشہ اور جو مزہ اس ملنگی درویشی میں ہے وہ آج تک مجھے کسی اور جن مطلب کسی بھی جس کی آلموسٹ عمر ستر سال تھی اگر کسی جگہ میں نے وہ مزہ نہیں پایا جو اس درویشی فقیری درویشی اور فکیری کیا چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو یہ آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں کیسی محبت جو میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ایک انسان اس دنیا میں کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بے چین رہتا ہے پریشان رہتا ہے اور اس کی اس طرح بھی مختلف صوفیاں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے محبوب دنیاوی عشق مجازی میں ایک ایک رات کھڑے ہو کے گزار دی سردیوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو ادا اتنی پسند ہے کہ ان کو اپنے عشق میں جہد ہے دو طلاقت وہ اپنے وقت بڑے بڑی سوفی بات بڑی دور چلی جائے گی ان وہ نیکسٹ ٹائم میں اس سلسلے میں آپ کو بات کروں گا لیکن ویسی ہی محبت آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ضرور کیجیے تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی جان مال آل اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کریں